الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر في الأمرياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إله الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليمه محترم حضرات دین کھائیوں اور دوستو آج خطبے کا موضوع جو ہے اس کا تعلق پچھلے جمعہ ہی سے تقریباً ہے پچھلے جمعہ میں نبی لحظراف شام کے مقام و مرتبے اور ان کی فضیلت پر کچھ باتیں آئی تھی تو جب اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر اور پوری کائنات پر خصوصاً مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کیا نبی کو بھیج کر کے جس کے ذریعے ہمیں دین معلوم ہوا سراۃ مستقی معلوم ہوئی اور اللہ رب العالمین تک ہم پہنچے کیسے ان تمام چیزوں کا علم ہوا تو اس کے بڑے حقوق بھی ہمارے اوپر نبی الحصراف شام کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں آ, ان سب کا احساس کرنا بہت ہی ناممکن ہے ایک تو ہے ایمان نمبر دو الطاعت نمبر 3 محبت کائنات کے ساری مخلوقات پر سب سے زیادہ محبت آپ کی دل میں ہونی چاہیے ایکت و خامہ باداری ہو آپ کی تعزیر ہوئے بہت سارے حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ اللہ سلام کے حق میں ہمیشہ سلاد و سلام کا اہتمام کریں سلاد و سلام سلاد کے معنی آتے ہیں دعا کے رحمت کے مفرت کے بخش کے فضل و کرم کے یعنی اللّہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمارا کام ہے نبی کے حقوق میں سے ایک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے نبی اپنے نبی کے اہل ویال پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے یہ بہت بڑی بہت بڑے ادر کا عمل بھی ہے اور اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ رب العامی نے قرآن کا خور حضافیہ فرمایا اے ایمان والو یاد رکھو اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درو پڑھتے ہیں دروپ بھیجنا دل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نادل کرتا ہے برکتیں نادل کرتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے رحمت تو برکت کے نزول کی نبی رہ سراب شام پر ناتل ہونے کی بابر دعا کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نبی پر و سلام کا اہتمام کرتا ہے فرشتے اہتمام کرتے ہیں تو ان نو لدی علیہ وسلم مطسینہ ایمان والو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کی ہمیشہ نبی پر درود السلام یعنی رحمتوں اور برکتوں کی ہمیشہ دعا کیا کرو نبی علیہ السلاۃ وسلام اللہ رب نبی علیہ اللہ شاہم نے درود وغیرہ درود السلام پڑھنے کی بڑی سبیلتیں بیان کی ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے نبی علیہ صلاف پر درود السلام کثرت سے پڑھتا ہے تو نبی علیہ اللہ صاحب نشا فرماتے ہیں اے لوگو ما صلی لوگ ہم نے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتا ہے اللہ اپنے نبی پر نبی کے حلویات پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تو اللہ رب سل بلّہ بہی علیہ اللہ علیہ اصراں تو ایک مرتبہ بندہ درو بھیجتا ہے تو صلی اللہ علیہ بیہ اشرح یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں یہ بہت بڑا جو ثواب ہے اور بہترین اس سے نبی کا حق ادا ہوتا ہے نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کا تو فرما برداری کا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے موت فرما بردار ہیں اللہ نے درود السلام بھیجنے کا حکم دیا تو یہ بندے اللہ ہمارے بندے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر دورود السلام برابر بھیجتے رہتے ہیں نبی علیہ اللہ سلام کا السلام بھیجنا کتنا اوشا مقام اور تبا ہے اگر اس کے بڑے فضائیں ہیں ان میں ایک بڑی اہم چیز ہے دوستوں یہ کہ انسان کی دنیا آخر کی ساری ضرورتیں اور ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری کر دیا کرتا ہے سنن وغیرہ کی روایت ہے اگر اوبئی کام رضی اللہ تارا حدیث کے را بھی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ اگر رسول گروپ کی فضیلت بیان کیا تو نبی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور بڑی دعائیں کا اور اس میں ایک حصہ آپ کے اوپر درود اور سنام کا مقرر رکھا ہے کیا یہ کافی ہے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ذرا اور پڑھا دو انہوں نے کہا یار پہ ہم ایسا کرتے ہیں اب جب اپنے لیے دعا کریں گے تو آبھی آپ کے لیے آدھی اپنے لیے رکھیں گے اور آدھی آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے اللہ میں بہت خوب اسی کی طرف ہو اگر تم چاہو تو اس سے تھوڑا سا اور اضافہ کر لو انہوں نے کہا اللہ پھر ایسا کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے لیے رکھے گی آج بھر اچھی بات ہے اگر چاہو تو اضافہ کر لوں پھر آخر میں کہتے یار سونا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں ساری اپنا ذکر اسکار اپنے ساتھ دعاؤں میں سب سے زیادہ حصہ آپ کو درود اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں آپ نے ساتھ اگر تم نے ایسا کیا تیار رکھنا ادنی پھر اللہ تعالیٰ تیری حاجات تیری ضرورتیں وہ پوری کرے گا اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام کرنے رہنے والا بنائے اور جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے اس حق کی ادائیگی کی توفیق دے اور ٹوٹے ٹوٹے جو حق ادا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اکول قبول الحمد علی اللہ الحمد اللہ وقفہ امباب محترم حضرات ویسے تو جب بھی آپ چاہیں درود پڑھیں لیکن بعض مقامات بڑے اہم ہیں ان کا اوقات میں تو کے ساتھ نبی الحصلہ کو دوسرا پڑھنے کا حکم دیا گیا جس میں نمبر ایک نماز کے اندر جب بھی ہم نماز ہم پڑھیں ہر نماز کے تصود میں دونوں دوسرا پڑھا جاتا ہے اللہم صلی آ محمد امال آر محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم اعلیٰ علی ابراہیم سب سے اصل درود یہ درود ابراہیم ہے اور اسی تشہد میں سلام دیا جاتا ہے اچھا ط آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نہ ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سعود کے اندر بھیجتا ہے نمبر دوستوں اذان کے بعد اگان جب ہم سنیں اگان کا جواب دیں اگان کی بڑی فصیلت آئی ہے لیکن اگان سننے کے بعد اگر اگر کوئی انسان لو وائڈ کھیل کود سے بجائے آپ نے شاپ نمایا ہمیں تم اندان ابول السلما مؤزم جب ادان سنو تو اگر کوئی شخص تم میں سے وہی کلمات دہراتا جائے جو مؤزم کہہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وجیہ جو, سواب دیتا, جو کو سواب دیتا ہے جو ادان دینے والے کو سواب دیتا ہے پھر آپ نے ساتھ روانا اور جب ادان کا جواب دے کر کے فارغ ہو تم مسلو علیہ ہمارے اوپر درود و سلام پڑھنا کیوں اگر تم ایک مرتبہ درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دس بار درود پڑھے گا تو نماز بڑی نماز بڑی اہم کی نماز کے اندر اور ادان کے بعد دولو پڑھنا نمبر تین جو بڑا اہم موقع ہے جب آپ تو اپنی دعاؤں میں کثرت شیخ نبی حصلہ دولو اسلام پڑھتے رہے خصوصاً ابتدا میں اور انتہا میں یہ دو اوقات جو ہیں دعا کے اندر یہ قبول کے تھے دعا کے اسباب میں شامل کیے گئے ہیں اس لیے بات پہلے میں نے کہا قرآن پاک کی آئیں مختلف کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نبی پر جیسے ایمان لانے کی توفیق دی ہے اللہ ویسے نبی کی اتحاد کی بھی توفیق تھی نبی کو حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق تھی نبی سے ارفت و محبت کے توفیق تھے اور نبی کی کنائی میں دین اور شریعت اور آپ کی سنتوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم بردار بنا دے رہا ران ہم کس ملک میں رہتے ہی وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آمان اور انسار کی مدد فرما ہر اللہ ان سے اچھے کام لے اور ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ ہدایت کو قائم رکھے اور ہر کیسنے، ہر قسم کے ارکرا سے ان کو بچائے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ ہوگا حاکم کا اللہ ان کے اور ان کے آمان و انصار ان تمام اصحاب کو ہر بنا ہر آفت سے بچا لے الہ سے کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا گاؤں اور وطن کی خیر ہے اور ہر اس کے سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا غذا اور آپ کا تہر ہے اہاد نے اس ملک کو امن و حمان دو کا گوارہ بنائے اور دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر ہر مسلمان ملک میں امن و امان عام کر دے حسان آزاد جھگڑے لڑائیوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلم ملکوں کو محفوظ رکھے اور جسم جہاں بنيا من مسلمان تسملت من أكليت مهي اللهم تعالى أكليتني وسنوالي مسلمان روكي إستة إفتة إسمة إفادة خرمان اللهم أكسر للمؤمنين والأممينان والمسلمين والمسلمان عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والحسان وإلتائي للقربة وينها أعيفة الشعار والملكر والبكي لعظكم العلقم تذكرون وذكرناها يذكركم وادعوه يستعيب لكم ورذكر الله ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائٹر کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے